بلاور آسنؤ بلا چور اب سوچنا مند صحیح آس آمالہ من يا لله فلا مبال الله هو من هو للفلاح جلا لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعدها بشي الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بدي أعلى حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الصيبات الله الرحمن الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتوردوا مع اللهم صلي على محمده وعلى آل محمده كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مليل اللهم بارك على محمده وعلى آل کم بار کا سلسلائی دائما ابدا ابھی کا خیر ترجا چپا پل مخدور و مکرم حضرت ڈاکٹر صاحب اور میرے بھائی اور ارجین ایک حدیث میں جناب جلدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروایا اجود الدین تمام اولاد آدم میں میں سب سے زیادہ سخی ہوں اور مجھ سے بھی زیادہ صحیح میرا اللہ ہے اور میرے بعد پھر وہ صحیح ہیں جو علم سیکھتے ہیں علم سکھاتے ہیں علم دین کی نشل و ارکار کرتے ہیں دوسرے کی خیر خن کرتے ہیں یہ بھی ایک سخاوت ہے اور فیاضی ہے کہ ایسی جگہوں میں جہاں فخ کو حدود کی فراوانی ہوتی ہے اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے اپنے اپنے ذہن اور اپنی اپنی ایجاشوں کے مطابق لوگ اللہ کی نافرمانیہ کرنے پہنچ جاتے ہیں وہاں آپ جیسے احباب کو لے کر حضرت ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لے آتے ہیں یقین <coughs> <coughs> یہ کی بہت بڑی تخاوت اور فریادی ہے ورنا آج کل کے حالات میں گھر سے کون نکلتا ہے ہر ایک کے کام ہے ہر ایک کی مصروفیات ہیں اور پھر اگر نکلنا ہو بھی تو اس طرح دین کی نسبت سے کون نکلتا ہے لوگ تو کوئی پکنک کے لیے کہاں جا رہے ہیں کوئی کہاں جا رہے ہیں اور لوگ پکنک سمجھتے ہی اللہ کی نافرمانی کو ہے جتنی زیادہ خدا کی نافرمانی ہو وہ اس کو اتنا انجوائے کرتے ہیں گھر میں شاید اتنی نمانی اور بغاوت میں کرتے ہوں جتنی پکنک میں کرتے کیونکہ کلندہ ماحول ہوتا ہے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں بے پرندگی ہے اور پھر بڑی بار یہ کہ پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے اپنے گھر میں اپنے وطن میں تو سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نا لیکن دور دراز بھی چلا جائے تو وہ اور زیادہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ان سارے حالات اور ماحول کو انگر آپ دیکھیں اور پھر اس طرح ایک دماغ کو دیکھیں پھر آپ سب احباب پر اکٹھا ہو جانا پھر ایک مسجد میں آ کر کے ڈیرے لگا لینا پھر کچھ دن اللہ کی عبادت میں اللہ کی یاد میں گزار لینا فکر انکار کر لینا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی رحمت ہے اور جن کی وسادت سے یہ حیض اور یہ رحمت نصیب ہوتی ہو یقیناً یہ ان کی بہت بڑی کرم نوازی بھی ہے اور ان کی سخاوت بھی ہے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی اور عزیزوں یہ بھی پھر ان کی کرم نوازی اور سخاوت ہے کہ ہم جیسے ناہلوں کو حکم فرما دیتے ہیں ہم حاضر ہو جاتے ہیں کوئی دیر کی بات کر لیتے میں باوز ہوں اور بالکل سچ آپ کے ادر کرتا ہوں کم از میں اپنے اپنے طور پر اپنے لیے ارد کرتا ہوں کہ ہم اس چیز کے اہل نہیں ہیں ہم آپ سے آپ تو الحمدللہ بہت کچھ لوگ ہیں ہم تو شاید گرد کو بھی نہ پہنچ سکیں لیکن ان حضرات کیا حسن زن ہے شفقت ہے اور پھر سرورِ قدین رحمتِ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں آپ کے بعد سب سے زیادہ سخی ہیں اور ان کا ایک ارشاد کچھ دھارک بڑھا دیتا ہے کچھ دل کو تسلی ہو جاتی ہے آپ نے ایک حدیث میں احسان فرمایا شفقت فرماتے ہوئے پوری امت پر بلیاں ان ہا کلیماتیا املو بھی ہند اور جو اللہ وہ بھیا ملوبی ہمارے لیے بڑی آسانی برباد فرما کون ہے جو مجھ سے یہ چار کلمات سیکھ لے پھر اس پر عمل کرے یا ان کو سکھائے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں اگر خود عمل میں کمزور ہو تو دوسروں کو بتا دیں وہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے جب اس کے بتانے کی وجہ سے دوسرے عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اجال والل خیر کفائی یہ کسی کو ڈیگی کا راستہ بتایا اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجرک عطا مانے یہ ہماری بھی آسانی ہو گئی ہے اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں بعض شاگرد اتنے چمکے شاگرد اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے استاذ کا نام نہیں شاگرد کا نام ہے استاذ کا نام نہیں شاگرد کا نام ہے اپنے امام صاحب کو دیکھ لو امام اعظم امام ابو حلیفہ ڈاکیز اور رحمت اللہ تعالی کہہ لو کہہ لو حضرت کے استاد ہے نا اب ظاہر ہے امام صاحب نے استاد سے پڑھا ہے بھائی لیکن ان کے استاذ کا نام الا کو پتا ہے ہمیں بھی پتا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ محمد اب ندری شافی امام احمد بن محمد رحم اللہ امام مالک رحم اللہ ان سب تو صاف ہیں علما کو پتا ہے تاریخ میں موجود ہے لیکن جس طرح یہ شاگرد مشہور ہو کر کے دنیا میں ان کے علم کا ان کے فضل کا گد کا بجا اتنا استاد سے نہیں ہوا تو آخر انہوں نے کسی استاد سے پڑھ ہے نا درد بدلا نے یہ بتاؤ دے دیا تو یہ ہے ایک رحمت کی بات ہے کہ انسان خود اگر عمل میں کمزور ہو بھی ہماری طرح تو یہ ہے کہ جن کو کہا جائے شاید ان میں کوئی ایسے ہو جو عمل میں کئی گنا نکل جائیں تو اس اللہ تعالیٰ کی رحمت جہاں ان پر برسے گی وہاں ہم گنا کا بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائی دے گی یہ آپ کا اجتماع اے روحانی اجتماع ہوتا ہے اخلاقی تربیت گاہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جتنے اخلاق جتنی صفات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی اس اتنی کائنات میں کسی کو بھی عطا فرمائی جتنے اخلاق عالیہ اخلاق حسنا ان کی تعلیم اللہ نے اس امت محمدیہ علی اللہ صاحبہ الف الفط و سلامہ کو عطا فرمائے اتنے کسی کو بھی حدیث میں آتا ہے امن و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امبر جی حضور کے اخلاق بدلاؤ اخلاق یہ اخلاق نہیں ہوتا اخلاق ہوتا ہے اخلاق میں الگ کے لیے غیر اخلاق میں الب پر زبر ہوتی ہے اخلاق حضور کے اخلاق بدلائیے تو آپ نے عجیب سوال کیا آپ نے فرمایا پہلے تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں چیزیں کتنی ہیں ع عالم میں کتنی چیزیں تو نے کہا جہاز کی چیزوں کو کون شمار کر سکتا ہے صرف برضوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا پھر عالم نباتات ہے جمادات ہے بڑے عالم ہے ہر عالم کی ہر ہر چیز کو کوئی کس طرح بحث کر سکتا ہے پھر آپ نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے قلیل فرمایا بتا ہو دنیا کلیل اس کو تم نہیں بیان کر سکتے اور جس چیز کو رب نے عظیم فرمایا ہوا عجمت کا لال آپ میں عظیم بھی عظیم جی تو کس طرح بیان کروں ساری کائنات دنیا کی چیزیں تو کلیل ہے کلیم الگ ہو باتیں نا تو کہا دنیا کلی دنیا کا ساز و سامان دنیا کی چیزیں کلی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ نقلا اللہ خلک نظیم آپ خلق عظیم کے مالک ہیں تو میں عظیم چیز کو کس طرح بیان کر دوں گا پھر فرمایا کان خلک حل قرآن آپ کے اخلاق وہ اللہ کا قرآن ہے پورا قرآن الحمد سے لے کے ون تک یہ سارا قرآن یہ اخلاق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق وخلاق سیرت جو حضرت سیرت ہے جس چلتا پھر تو قرآن ہے اب ہم سے لے کے مداخ تک قرآن و مزید پر پورے طور اگر عمل کیا تو وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں دیکھو معاملات میں دیکھو گھر کی زندگی دیکھو باہر کی زندگی دیکھو چھوٹوں کے ساتھ چھت کر دیکھو بڑوں کا ادب دیکھو یعنی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کی تعلیم کلام اللہ نے دی اور پھر اس پر پورے طور پر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہیں دکھایا کوئی ایک شعبہ آپ نے تبلیغ کا فرمایا یا بل ماں ما دل علیہ تم پھر حضور نے تبلیغ کیسے فرمائی قرآن نے فرمایا یا نبی جا حل کو والمنافقین مناسب علیہ ہے اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور منافع جہاد کی دیئے پھر حضور نے جہاد کیسا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا یا قرآن میں جو اعلی اخلاق اور صفات بیان کی گئے خود پر کامل طور پر عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حکمت اور پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے ہمارکد کر لگوں کی رسول زندہ ہے اس وقت لقد کا نقوب بے شک تہ کی تمہارے لیے تمہارے لیے لگو تمہارے لیے اب وزیر مخاطم صحابہ ہے اور مراد قیامت تک کا آنے والی ساری امت ساری امت بلکہ میں عرض کروں علماء بھی تشریف فرما ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اے امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے آپ کی امتیں دو ہیں ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت امت دعوت تو بھائی سارے انسان ہے سارے انسان یہودی بھی عیسائی بھی مجوسی بھی دہلی بھی ہندو بھی سکھ بھی سارے حضور کی امت ہے امت دعوت جن کو حضور کی دعوت ہے پہ عام حضور کا ہے نا ان کے لیے کہ نہیں تو فرمایا یا آیا یونیس انی رسول اللہ علیہ کو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول یہ آپ کی امت دعوت ہے آپ کی دعوت آپ کی تبلیغ اس وقت بھی تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی اور دوسری ہے امت اجابت جس نے آپ سدا علیہ وسلم کو قبول فرمایا امت کی کتنی کس میں ہوگی بھائی علی دو ہوگی سننے والوں کی بھی دو کتنی ہیں ایک راعری ایک حاضری ایک کا عمین ایک نا امین کچھ کچھ ایمجھتے کہ نہیں سر کچھ ایسے حاضرین ہیں جو خود بھی یہاں موجود ہیں ان کا دل و دماغ بھی یہاں موجود ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ یہاں خود موجود ہیں مگر ان کا دل و دماغ کہیں اور ہے اور کچھ ایسے ہیں ماشاء اللہ جو یہاں موجود بھی ہے اور سن بھی رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہمارے احباب ہیں جو بیچارے تھکے ہوئے ہیں وہ نا امین رہتے ہیں تو دو دو کشمیں ہر جگہ ہوتی ہیں بھائی تو میں وہ امتحانت اور امت اجازت کتنی کس ہو گئی دو کروں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے م? یہ بھی بہت بڑا کہیں جو اس کو آدمی دین کی بات سنا دے ایک آدمی دین کی بات سے محروم رہ رہا ہو اس کا اکرام کرنا چاہیے تھوڑا سا بھائی بھائی صاحب دماغ سے بے شکنا کریں تھوڑا پاؤں دباد ہے تھوڑا لوٹا جباد ہے تھوڑی ہلی جلی کر دے تاکہ اکرام ہو جائے اکرام کرنے سے ہی نہیں کرنا چاہیے نہیں سب سے اکرام کرنا چاہیے نا اکرام کرنا چاہیے ایک امت اجاوت ہے ایک امت اجابت ہے امت اجابت وہ ہے. ہے. ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا تو ان کے لیے کیا فرمایا رقد کارن یہ رسول اللہ ہے اس اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا کلمہ پڑا آپ کو اپنا حاضی اور ردباز سمجھا ان کے لیے کیا ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں سیرت طیبہ میں بہترین نما ہے بہترین نمونہ اس وقت جبکہ کہتے ہیں نا آئیڈیل آئیڈیل آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھو نا تمہارا آئیڈیل کیا ہے تو خیر پہلے تو جبان لڑکوں سے پوچھا جاتا تھا اب تو جوان لڑکیوں سے بھی پوچھتے ہیں اور لڑکوں لڑکیوں کی طویل بھی کوئی نہیں رہی اللہ ماشاء اللہ آپ تو خوش قسمت ہے ایک عجیب ماحول میں رہ کر کے بھی اپنی شناخت رکھی ہوئی ہے ورنہ آج کل تو عجیب حالات ہیں ہمارے مولانا چاہ تھے وہ فرمانے لگے میں لاہور سفر کر رہا تھا تو میرے آگے ایک عورت کھڑی تھی لمبے لمبے بال اور اس طرح کچھ تھوڑے سے لپسٹک بھی لگائی ہوئی اور بالکل ناز و انداز اس طرح تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا محترمہ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں پیچھے سے رش تھا بہت زیادہ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں تو کہتے ہیں وہ ایکسٹم پیچھے مر کے ملتا, hey, میں لیڈی نہیں میں رہتا ہوں میں لیڈی نہیں میں رہ جا ہوں لگ لیڈی کے نظر آتا ہے سارا نمک ہے نزائی ہے لمبے لمبے بال ہیں پونی لگائی ہوئی ہے اور کپڑے بھی ہیں ترقار پہنے میں نے پسند لیکن لیڈی ہے بارہ بھائی آپ مہنگا ہوں گے تو <laughs> ماحول ایسا ہے بھائی آئیڈیل <laughs> <"Ideal> پوچھو آپ نوجوان سنوں سے پوچھو آئیڈیل ہمارے <متحدث> نوجوان دکھ کی بات ہے ہماری کیونکہ ہماری شناخت نہیں یاد رکھ کے جس قوم کی شناخت ہو تو وہ بٹ جائے گا خصوصی بات یاد رکھو جس قوم کی اپنی شناخت ہو نا وہ قوم ختم ہو جاتی بٹ جاتی زبان اپنی نہیں کلچر اپنا نہیں لباس اپنا نہیں شکل و صورت اپنی نہیں غبی شادی اپنی نہیں کون سی چیز ہے بہت باری اپنی ہو تعلیم اپنی جس سے قوبے بنتی ہیں وہ کچھ بھی اپنے نہیں کچھ بھی نہیں آپ اللہ کو خوش رسی خوش قسمت ہو ایسے ماحول میں رہ کر کے بھی آپ نے دین کو اپنی شناخت بنائی ہوئی ہے الحمد اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا آفرمائے اور اس سے زیادہ کی اللہ کا سب کو توفیق عطا فرمائے الحمدللہ میں الحمدللہ للہ دس سال میں سعودی عرب رہا اب ایسے بات آگی طرح کرتا ہوں اپنی زبان کی شناخت اپنی قول کی یہ سب اصلی سے لے کے دم تک اس وقت ان لوگوں میں پھر اپنی کچھ شناخت سی اب تو وہ بھی ایسے ہو گئے تو وہ سارا فوجی علاقہ تھا ان کو فوجی وردی پہنی پڑتی تھی تو فوج ظاہر کے لیے پلٹ ہوتی ہے تو آپ یقین مانیں کہ وہ عرب آتے تھے اگر گھر سے وردی پہن کے آئے تو وردی کے اوپر جو ٹوپ پہنی ہوتی تھی اپنی اور جس جگہ گاڑی کھڑی کرتے تھے وہاں پر وہ اپنی ٹوپ اتار کے گاڑی میں رکھ کے وہ تھوڑی سیٹ پولٹی سی کی پرہ کر لیتے تھے اور تھوڑا کچھ کام شاپ ہوا تو کر لیا اور جب جانے لگے تو سب سے پہلے وہ اپنی اوپر وہ توپ پہن لیتے یا وردی اتار کے گاڑی میں رکھ کے توپ پہن کر کے گھر جاتے تھے اس کو انتہائی مجبوری سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے پیٹ پہ لی پتھرو پہ تو ایک انتہائی مجبوری ہے وردہ وہ نہیں پیدا کرتے ایک دم ہڈاوت تھی مجھے بھی بلایا اور بھی اور آبادی تھے وہاں کے تو دعوت جس کے گا تھی وہ بریگیڈیئر صاحب تھے وہاں کے حمید کہتے ہیں اس کو باتیں رہی تو سب سفید کے پاس میں اور وہ کو رکھا ہوا کسی نے لال روبال کسی نے سفید روبال سب ایک جیسے نظر آتے تھے سب کی سفید پہ بھی پڑی ویسے ہمارے اپنے یہاں کے حالات کچھ بات چیت شروع ہو گئی تو میں نے اپنے ملک کو باہر برا خود تو نہیں کہتا یہ اپنی بات کو خود وہ کہتے بڑی تو جاری نہیں کہتے آپ نے لڑکی سے کوئی بھی خطرہ نہیں کہتا اپنی لڑکی کو باہر اچھے ہمارے گھر کی لڑکی بہت اچھی ہے کوئی بھی کہ ہمارے گھر کی لتی خراب ہے تو میں نے کہا کہ الحمد للہ ٹھیک ہے یہ بات نہیں کی اور میں تو ہم لگا نہیں آپ جو ہے آپ لوگ انگریز کے جانے کے بعد بھی غلام ہو ابھی بھی غلام ہو نہیں کیوں کہ وہ سارا مجھے بتایا سب کٹ معلوم تھا اس کو میں نے لگا یہی جو تمہارے وہ ہوتے گھروں کے اندر افسروں کے ساتھ کام کرنے والے فوجی ان کو کیا کہتے ہیں روم نہیں بیٹ مین جو بیٹ مین فوجی ہوتا ہے میں لگا فوجی ہوتا ہے میں بابو بہت اللہ کی قسم وہ لگا, صرف سوفے پر بیٹھے تو بت لوگ ہیں وہ جو سوفے پر بیٹھے گا نا وہ کہا میں چھوڑ دوں صرف سو دوں ہات کری ہوں میں صرف ہاسکری ہوں اور نیچے جگہ میں کہتا یہ بلگیریا کرے گا کہتے یہ نیچے بیٹھے گا میں اوپر بیٹھا ہوں یہ ستار اور نجم وہ لگے گا میں اس کو سلوٹ کروں گا میں اب اس کو سلوٹ نہیں کرتا اگر وہ حالت سمجھا اینڈیوز کہتے تمہارے پاس ہے اس طرح کہ بلگیری نیچے بیٹھو اور ऊपर اوپر کسی کے اوپر بیٹھو اور برابر ایک جگہ کھاتے ہو ایک جگہ پیتے ہو ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہو ایک ہاتھ ملاتے ہو اور ایک ہی طرح سارا رہن سب ہو یہ ہے پھر میں کیا کہتا دکھ نہیں بول سکتا سر پھر میں خاموش ہو گیا <laughs> ان کا کلچر ہے پنرتی ایک جب ہم جا جہاں جہاں بھی انہوں نے وہ کتاب لکھے نا تو لال رنگ جیسی چوکوڑ کی ایک تختی ہے اوپر موٹا موٹا لکھا اوپر لکھو ہے پس اور نیچے انگریزی میں چھوٹا سا لکھو ہے کتاب جو پس ہے نا وہ موٹا لکھا ہوئے بڑا لکھا ہوا یعنی رک جاؤ اور نیچے ستاپ وہ چھوٹے لکھے جتنے کم سیڈیو منگواتے تھے سب اس کی عربی میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہوتی ہے جو مشینیں لگاتے اس میں ہدایات سب عربی میں ہوتی تھی یعنی عربی اپنی زمان کو اپنی زبان کو خوفیت دیتے تھے اپنے لباس کو خوفیت دیتے تھے اپنے کلچر کو خوفیت دیتے تھے اسی طرح مل کر کے بیٹھ کے کھانا اکٹھے کھانا اسی طرح ایک دوسرے کا احترام کرنا اکرام کرنا تو یہ بھائی وہی قومیں کر سکتی ہیں جو جن کے اندر کوئی زندگی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کلچر اگر چلو پاکستانی کلچر نہیں تو اسلامی کو بنانے سے ہی نا چلو پاکستانی لیے بنا سکتے تو اسلامی کو بناؤ اسلام کا کلچر کیا ہے عام وسلم کی تو جو تعلیم ہے قیامت پریان کے لیے مکان لکھو فی رسول اللہ وسفت الحسدا آئیڈیل کا گارن کر رہا تھا کہ آج ہمارے جوانوں کے آئیڈیل پوچھو کوئی نہیں کہا میرا آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے آئیڈیل حب الشدید ہے عمر فاروق ہے عثمان علی ہے نبی اللہ تعالی علوم میرے آئیڈیل سیدہ شیخ عبد القادل جینانی ہے مولتھی اجمیری ہے میرے آئیڈیل حضرت بدنی ہے حضرت لاہوری ہے شیخ العدیث مولانا ذکریہ ہے مولانا الیاس ہے آئیڈیل یہ کوئی نہیں بناتا سوچو تیرا آئیڈیل میرا آئیڈیل وہ امیتابھ بچن ہیں ان کا نام لے لے ہندوؤں کا لڑکیوں ہندوانوں کی تصویریں کافیوں میں لگی ہوئی ہندو لڑکوں کی تصویریں وہی ہماری سرکار ہے وہی ہمارے سب کچھ ہے وہی ہمارے ہیرو ہے جن کی وجہ سے پھر ہم ہیرو ہیں وہ ہیرو ہیں اور ہم زیرو ہیں دکھ کی باتیں ہیں بھارت میں ایسے عرص کر رہا ہوں حضرت تشریف فرمائے دعا بھی فرمائیں گے کیونکہ دعا آج بڑا کام چلتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کا ایک صحیح رخ اللہ ہمیں اختیار کرنے کی چوسی کرتا فرمائے ہر بھائی ہر ہر بھائی ہر ہر میرا بھائی اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر آدمی اپنے, اپنے اپنے کو ٹھیک کر لے سب سارا معلوم ٹھیک ہو سکتے آج بڑی مصیبت یہ بھی ہے ہر حص ہے اور جی میں اگر دو تین آدمی ہم ٹھیک ہو گئے سارا معاشرہ جو گزارا ہے تو بھائی معاشرہ بدل اس ہے معاشرہ تو افراد کی حساب سے ہے فرق فرد فرق فرق فرق ایک ایک ایک اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ پڑ جاتی ہے وہ کہتے ہیں ایک ایک اور دو گیارہ آپ نے یہ محاورہ سنا ہے جی ایک ایک اور دو گیارہ ہاں ماشاء اللہ پڑھے لکھے سارے سمجھدار ہیں ویسے بات آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک ایک اور دو گیارہ کیوں کہتے ہیں ایک ایک اور دو تیرہ کیوں نہیں کہتے دیکھو یہ میں چھوٹا سا تھا مجھے ابھی رحمت اللہ دیکھا فرمایا فرمانے دے اور یہ کہتے ہیں ایک ایک اور دو گیارہ ایک ایک دو کہتے تو جو نکے ہو گیا آپ کی طرح فرمایا دیکھو یہ ایک ہے رنگ میرے کل کہتے یہ بھی ایک ہے اب, اب دو تو کتنے ہیں یہ اب گیارہ ہو گئے نا ایک ایک اور دو یعنی دو ایک ہو گئے نا دو دو ایک آپ لکھے تو کتنے بن جاتے گیارہ یعنی استعمال یہ جاتی ہے نا ایک اکیلا ہے دوسرا بھی اکیلا ہے لیکن جب مل جائیں گے ان کی قوت اتنی ہو جائے گی جتنے گو ہے اور تین ایک مل جائے تو ایک سے گیارہ جا ہو جائیں گے اس لیے بھائی اگر ایک آدمی محنت کرے میں اپنی ذات پر محنت کروں آپ اپنی ذات پر محنت کریں ہمارے دین کی ذات یہی ہے کہ اپنی اپنی ذات پر محنت کرو انبیاء بیاہ علیہ السلام اکیلے اکیلے آئے انبیاء کی جماعت نہیں آئی اکیلے اکیلے آئے اور پھر آخری بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے اکیلے ہی آئے پھر حضور نے محنت فرمائی ایک ایک آدمی پر ایک ایک آدمی پر محنت فرمائی پھر اس کا چل کر کی جماعتیں بنی پھر دین میں فوجی کی فوجیں داخل ہوئی مگر محنت ایک ایک پر ہونی چاہیے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنی ذات پر محنت کرے پہلے اپنی ذات پر محنت کرو پھر اپنے گھر پر محنت کرو پھر اپنے بچوں پر محنت کرو اگر ماں ٹھیک ہو گیا میری بیوی ٹھیک ہو گئی میرے بچے ٹھیک ہو گئے اس کا یہ اثر ہوگا کہ میرا پڑوس ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو ساتھ دوسرا آگے سے ٹھیک ہو جائے گا اور اس طرح کرتے کرتے ایک گلی ٹھیک گئی، ساتھ محلہ ٹھیک ہو گیا محلہ ٹھیک ہو گیا پورا شہر ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی بدلی ہوتی ہے تو ہمیں لکد کا نہ تم سب کے لیے امام اللہ بیا صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت پیمام میں ایک بہترین نمونہ ہے قیامت تک کے لیے تو امت اجازت اور امت اجابت پر میں ارد کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کے دین کو قبول فرمایا ہے وہ ہے امت اجابت اس وقت اب کرمنا بنی آدم ہم اللہ گر میں وجبا ہے ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت عطا کی بڑی تقریر دی اور حقیقی عزت اور حقیقی تقریر وہ اسی کو ہے جس نے اللہ اور اللہ کے لدی کی بات کو مانا ہی جانا جنہوں نے نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا خود کا حقر بھی پرانے مزید نے فرمایا شکم ردن نہ کام لی اور وہ جنہوں نے نہیں مانا ہم نے تو اپنا کام کیا ہم نے تو بڑے اچھے کالم نے پیدا کیا ہم نے بڑی تکریم دی ہم نے خلیفہ بنایا ہم نے زمین میں اپنا نائب اس کو بنایا اور کیا حلقت ہوگی جی؟ اللہ نے اپنا نائب بنایا اپنا خلیفہ بنایا لقد خلقنا الانسان انسان تھی اختر تقریب سب کے آلم میں پیدا کیا لیکن برباد جب میری باتوں کو نہ مانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہ مانا آگ کی سیرت طیبہ پر عمل نے کیا غیروں کی طریقے پر چل پڑا اس دین کو قبول قبولنے کیا دوسرے عزموں کے پیچھے چل پڑا اخلاقیات اور روحانیت ان دنوں کو چھوڑ کر بادیت پرستی کی طرف چل پڑا شہوازیت کی طرف چل پڑا خاصا کہ نفساری کی پوجا کرنا شروع کر دیا تم مرغد نہ ہو اصمل ساخت ہم نے اس کو سب سے نیچے اصم الخیر نیچے سے بھی لی سب سے نیچے کار مزلت میں ہم نے اس کو گرا دیا پھر یہ ظاہرت ڈھانچہ تو انسان کا ہے مگر اس کے اندر پھر انسانیت نہیں ڈھانچہ انسان کا ہے مگر اندر انسانیت نہیں وہی سمجھ لو کہ ڈھانچہ تو سبزی کا ہے مگر اندر بم ہے ڈھانچہ تو آم کی پیٹوں کا ہے مگر اندر کیا ہے یاد <laughs> ہے نا آم کی پیٹیاں رکھی گئی تھی نا جہاز میں آم کی پیٹیاں رکھی گئی تھیں وہ پرانی بات یاد کرو تو جہاز ہی سارا اور کیا تھا اب ظاہر تو آم کی پیشی ہے مگر اندر بم تو ظاہر کچھ اور مگر اندر حقیقت کچھ اور ہم نے تو انسان بنایا اور اس کی انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نبی رسول اور آخری نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے کتاب رادم فرمائی سارے انتظام کیا عالم ہم میں جو ہو سکتا تھا کیا لیکن جب اس نے نہ اندر انسانیت کو اجاگر نہ کیا اندر کی دنیا کے لیے اس نے محنت نہ کی تو پھر بھانچہ تو انسان کا رہا مگر اندر سے یہ پھر انسان نہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ دلی کی جامع مسجد میں لباس کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو آپ اپنی ٹوپی جو ہے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا کرتے تھے بالکل ایسے کافی کسی کا چہرہ نہ دیکھیے ایک دن کسی نے عرض کیا حضرت آپ یہ سے کیوں کرتے ہیں فرمات لے لو اس بات کو چلے نہیں مجھے بتائیں فرمائی رہنے دو بعض بعض مرید بھی بادشاہ قسم کے ہوتے ہیں بڑے عجیب عجیب مرید ہوتے ہیں بعض ایک بزرگوں میں تھے ایک اللہ کے ایک بندے تھے ان کی کسی مرید نے دعوت کی حضرت ہمارے علاقے میں تشدی نہ دعوت ہے کافی حد تک لگا رہا دام قبور کی چلے گئے تو جس گاؤں میں جا رہے تھے راستے نے ایک ندی پڑی تھی وہاں پہنچ گیا تو نے کہا بھائی یہ پارک کس طرح جائیں گے اس نے کہا جی ہم تو یہاں کے رہنے والے ہمیں پتن معلوم ہے پتن ہاں پتن پتنگ جانتے یہ جی وہ راستہ نہیں نہیں پتنگ وہ رہتا ہے پتن. <laughs> پتن پتن کہتے ہیں دریا کے اندر یا ندی کے اندر وہ راستہ جو مقامی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ پختہ ہے ایک دیر گڑے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں گڑے نہیں ہے وہ اسی راستے پر اپنے نشانوں کے مطابق پاؤں رکھ کر کے وہ پار چلے جا رہے اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں وہ مقامی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو نا جی ہم تو آتے جاتے کے ہمیں پتہ ہے کس جگہ پر پانی گھیرا ہے کس جگہ پر نہیں ہے تو آپ ایسا کریں آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں میں آپ کو پار لے جاؤں گا نے کہا ٹھیک ہے وہ بزرگ تھے اس کے کنگے پر سوار ہو گئے تو یہ ان کو لے کر کے پانی میں جا رہا ہے جب درمیان میں پہنچا گنجے میں کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا بھائی چلو ایسا تین تھا آج جیسا سچی سچی بات کرو پریشان ہو گئے کہ کیا سچی بات ویسا دل سے میرے لیے دعا کرو گے کہ نہیں پر ابھی ڈبو کر بیٹھا ہوں اب میرے کاموں میں آئے ہوئے ہو بتاؤ دل سے میرے لیے دعا کرو گے کہ نہیں اور میں کہا بہت کروں گا دعا دل سے کروں گا سچی بات کرو دل سے دعا کرتے ہو کہ نہیں کرتا میں ابھی پانی میں دبکیاں دیتا ہوں دل سے دعا کروں گا ابھی تو پار رہے جاؤ تو ہوتے ہیں مریض اچھا ہوتا ہے ایسے مریضوں کا محبت ہوتی ہے اپنا ایک بھوک ہوتا ہے اپنا ایک عقیدت ہوتی ہے تو اور ایسے مرید ہوتے ہیں جان دینے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں بات اسی طرح نکل جائے گی میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور عزیز کہ کیا واقعات کیا اس میں رحمت اللہ کا رہے کا وہ مریض تھا وہ پیچھے پڑ گیا نہیں حضرت مجھے بتاؤ آپ یہ ٹوپنیاں سفر کیوں رکھ دیتے ہو بابا اچھا بابا لے تو خود دیکھ لے ٹوپی اتاری اس گھر پر رکھی ٹوپی کر رکھنا تھا فوراً اسے توڑ بلا ہارا والا کنوا چکا پریشان ہو گیا ہونا کیوں کہتا حضرت توپی سر پہ رکھنے کی دیر کی کہ اس سارے مجمے میں انسان یہ بہت تھوڑے نظر آئے کوئی کتنا تھا کوئی بلّا تھا کوئی سراپ تھا کوئی پچھو تھا عجیب جی شکل میں مجھے نظر آئے نہیں تو میں بھی پر میں اس لیے میں اس پرس پر رکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے کوئی نظر ہی نہ تو بھائی وہ اچھا جو انسانیت ہے نا وہ نہیں ہوگی کہ کیا بنے گا قرآنوں کو جیت لے گئی ممرسن ہوں کمرس نے کی مثال کتے کی نشان پتری کے لگ تو بروا ہے کتا قرآن تو ہے کہ نہیں ایک ہس وہ تک ہو یا لاس تو اندر کی جو زندگی ہے نا وہ جب تک نہیں بدلے گی یاد رکھنا یہ اوپر ڈھانچہ ہے ڈھانچے اوپر ٹھیک ہے انسان کا ہے لیکن اس کے اندر ہے نا جوہر وہ ہے انسانیت وہ حاصل ہوگی روحالیت سے وہ حاصل ہوگی اندر کی زندگی پر بہت سے اندر کے جہاز کو محنت کرنے سے اب میرا چہرہ اچھا ہو سکتا ہے میرا تھر اچھا ہو سکتا ہے میرے بالو صاف ہو سکتے تب صابن لگاؤ شیمپو لگاؤ بالوں کا خیال کروں کنگی کروں ہر یہ جو بدل ظاہر جو ڈھانچہ ہے نا اس ظاہری ڈھانچے کو ٹھیک کرنے کے جو چیزیں وہ میں کروں گا میرا ظاہر ڈھانچہ ٹھیک ہو جائے گا خوشبو لگاؤ پھل لگاؤ خوشبو آئے گی لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ظاہری ڈھانچے کو اور خوشنما خوبصورت کر کے ہمارا اندر بھی ٹھیک ہو جائے گا ایسے نہیں جی ہو سکتا ہاں اندر کو ٹھیک کرو اندر ٹھیک ہو گیا اندر سے خوشبو آ گئی پھر ظاہری ڈھانچہ بے شک کمزور کیوں نہ ہو اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں اندر ٹھیک ہونا چاہیے انجن انجن انجن فیل ہونا چاہیے انجن طاقتور ہوگا کمزور ہوگی تب بھی مزدور مقصود تک گاڑی پہنچ جائے گی یا या میں یہاں جیپیں چلتی ہے نا بڑی پاورفل جیپ ہوتی ہے اور پیچھے کوئی بہترین سیٹیں نہیں ہوتی کوئی شان و شوقت نہیں ہوتی کوئی اے سی شی نہیں لگا ہوتا بلکہ پھٹوں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا پائدانوں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ارد گرد لٹکتے لٹکے رہتے لیکن اس جیپ کا انجن اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو لے کر کے نا وہ پہاڑوں پر دشوار گزار گھاٹوں پر شو شو کر چل جاتا ہے سب کو مزے مقصود تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ انجن پاورفل ہے اگر ڈھانچہ بہت خوبصورت ہو اگر سیٹی بھی سو میں پڑے ہوئے ہو ایک اے سی بھی سو اے سی لگے ہوئے ہو سب کچھ ہو مگر انجن کمزور ہو یا انجن ہو ہی نہیں مرزا ہو انجن بڑھ چکا ہو دل ہو یا کمزور ہو تو وہ اپنے مسافروں کو لے کر کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا یہی سمجھ جب ایک ہمارے اندر کی زندگی ہے ایک باہر کی زندگی ہے اللہ نے تو رحمت فرمائی اللہ نے تو تقریر بھی دی, دی خلیفہ بھی بنایا سب کچھ کیا اور ادر کی زندگی کو کامیاب کرانے کے لیے انبیاء دیا اور رسول بھی بھیجے آخری یہ بھیجے جناب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس پر اب ہم نے بہن خود کر دی فریقہ بتا دیا راستہ بتا دیا پھر حضور کے بعد صحابہ تابعین گئی تابعین اولیاء اللہ بشاعر آج تک الحمدللہ حضرات موجود ہیں جو قوم کی امت کی رہنمائی کر رہے ہیں ہمارا اب ذمہ یہ ہے ہمارا فریضہ یہ ہے بھائی کہ ہم اپنی اس اندر کی جو انسانیت ہے نا ہم اس پر محنت کریں اس پر محنت کرنے سے انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور اس پر جب ہماری محنت ہو جائے گی اگرچہ ہماری ہمارا ظاہری تھا کمزور کیوں نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں صحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمع نے سارے مختلف قسم کے لوگ تھے ہاشمی بھی تھے قریش کے بھی تھے بڑے بڑے قبائل کے سردار بھی تھے اور غلام بھی تھے بلال بھی تھے سہیل بھی تھے ابو ویرہ بھی تھے یہ سارے لوگ بھی تھے رہا. اس لذہی جانتا کچھ بھی نہیں تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سالارن موٹے موٹے ہوتا ایک بال وہ بھی گر گیا چین بھی پڑھ سکتے تھے شیل پڑھتے تھے گاڑی جانتے یہ ہے لیکن حدیث میں آتا ہے حضور سر والے کانوینسن والے فرماتے مارے میں جب شب مہاراج گیا شبع مہاراج میرے آگے آگے کسی کے قدموں کی فٹکار آ رہی تھی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی میں نے جبریل آل سلام سے پوچھا جبریل یہ کون جبریل نے کہا ہوئی یہ آپ کا غلام بلال حبشی چل رہا ہے میں نے کہا میں تو اسی دنیا میں چھوڑ آیا ہوں کیا وہ فوت ہو گیا ہے کہ جنت میں پہنچ گیا ارجیہ نہیں ہوئی اور فوت نہیں ہوا آپ کا غلام بلال حبشی مکے کی گلیوں میں چلتا ہے چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے اس کے قدموں کی کھٹکار بحث کرنے آتی ہے آواز درد نہیں آتی ہے تو کیا تھا یہ بات ہی جب کروں گا کہ وہ کیا سہمت تھی افزائی جہاز دیکھو اور مقام دیکھو بلا بلازی اللہ تعالی عنہ کا آج امریکہ میں کوئی پروگرام ہو تو اس کی دھمت اور اس کا چلنا اس کا, اس کا او... یہاں پاکستان میں دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے تو سی کی باتیں ہیں نا تو جس اللہ نے اتنا دماغ انسان کو دیا ہے کہ وہ یہ دنیا میں کر سکتا ہے وہ اللہ اس پر قادر نہیں اس کا ایک محبوب بندہ دنیا میں چلے اور اس کی آواز جنت میں آئے اللہ قادر اج اللہ علیہ کو دیجا رہے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے ساری خطرتے اللہ کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی یاد رکھو کا روحانیت کی اجتماع ہے آج کل سکنوں کا دور ہے بہت لوگ اپنے آپ کو دین کے ساتھ نسبت رکھنے والے وہ ایسے سکھوں و شبہات پیدا کر دیتے ہیں برزش کی زندگی کے متعلق حیات باد المود کے متعلق اور دوسرے اس طرح ایسے مسائل وہ اجمایل اور متفقہ میں شاعر ہے اور امت میں چودہ سو سال سے امت مانتی آئی ہے اور پھر وہ سارے وہی علاقی سے حاصل ہوتے ہیں اب ہمارا جی ایمان اللہ محمد اللہ شریف مانتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات کا ہمیں یقین ہے کہ نہیں لیکن اللہ ہے کہ نہیں آپ اسے کسی نے دیکھا ہے سمجھ میں آتا ہے دماغ میں آتا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے قانون کی آواز کے لیے کچھ بھی نہیں جب مانتے ہیں نا کہ اللہ ہے وہ جو شریق ہے کیوں وہ ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی اللہ کے نبی نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسلام کو ہی نہیں مت آخر تھے ایمان بالغیر اتنا پختہ تھا صحابہ میں سے وہی آدمی جبریل آ رہے بات چیت ہو رہی ہے حضور پر نہیں کا مزدور ہو رہا ہے، بعض اوقات جبریل علیہ السلام نے حضور کے صحابہ کو سلام بھی کہا اور حضرت عالش سکیفہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام کہا ارج یہ حضور میں نے تو نہیں دیکھا خدا انسما مالا چشمہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے ہو تو صحابہ کلام نے اس چیزوں کو مانڈر دینا مانڈر حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا بعض جگہ میں دیکھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے لیکن اکثر اوقات آپ کو نہیں دیکھا نا بغیر حضور بھرنا جبریل آتا ہے اصلی شکل میں صرف حضور نے دیکھا اس کے چھ سو پر ہیں آسمان کا اوف سارا اس کے پروں سے مر جاتا ہے دو دفعہ حضور نے جدید علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ آج کل ایسا فطروں کا دور ہے کہ اپنے ذہن سے ایک بات کرتے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو یہ چیز ہی دی وہ تو اللہ نے پہلے مرما جی اللہ کی اللہ کا شعر تمہیں شعور نہیں پھر ہوا خمسہ سے تم ماد نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جو چیز حواس کو خم سب سے معلوم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شعور سے چیز حاصل ہونے والی پکسے کو میں دیکھ رہا ہوں یہ چل رہا اگر مجھے کوئی کہ یہ کہ پکسہ نہیں چل رہا تو میں اس کی بات نہیں معلوم کرتی کیوں میں اپنی نا کو اسے دیکھ رہا ہوں کہ چل رہا یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے شعور میں نہیں آتی لیکن اللہ کا حکوم ہے اللہ کے نبی نے کرنا آتی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گا چلتا ہے اور جو ہر چلتا ہے نا اس کی وہ آواز چلنے کی آواز بھی آپ دنیا کے جس کونے میں بدلی ہے کر کے سن لیں اسی طرح حضرت بلالی اللہ تعارف زمین پر چل رہے اور ان کے چلنے کی آواز بہشت میں خود حضور سرور قومی صلی اللہ وسلم نے سنی واپس تشریف شریف لائے بلال سے پوچھا بلال میں جنت میں میرے قدموں کی آواز چلنے کی آواز مجھے وہاں سنی عمال سبق کریل جنہ کون سا کام کرتے ہو جنت میں وہ کیا گیا کہ تو کہے تھے پہلے پہنچ گئے بلال جلاہ تارا منتقل جگا کے حضرت کہاں میں کہاں یہ لکھتے گل نکلی میں صبح تیری مہربانی حضرت یہ تو آپ کا لکھا کرم ہے میں ایک غلام حبشی ٹوتنی زبان والا کالے رنگ والا میرا کیا مقام ہے حضرت یہ تو آپ کی نگاہ کرم کا فیض ہے آپ نے فرمایا ہے جب وضو کرو دو اکات نفل صاحیت الوضو پڑھ لیا کرو حضرت میں ہمیشہ وضو کے بعد دو دوڑکات نفل صاحیت الوضو پڑ کر فرمایا پب تل کا پر کسی وجہ سے تو جنت پہ پہلے پہنچ جاتا ہے اب دیکھو دو کار نفل کا ہی پڑھنا وضو پڑ بظاہر کتنا آسان کتنا سادہ ہے لیکن پڑھتا کون ہے ہم سب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ آج تک ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے <laughs> خیر آپ تو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ پڑھتے ہوں گے اچھے ماحول میں رہتے ہیں اپنی بات عرض کرتا ہوں بھائی کہ آیا ہم جب دفع جب وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد ہم دو نفل کبھی ہی پڑھتے ہیں علامہ چلو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے نوافل کا بہت زیادہ احتمام فرمایا کرتے تھے نوازل کا اب یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا قرب ہمیشہ نخلوں سے نقلی ہوتا اور تو دیلتی ہے فرضوں سے نہیں فرض تو ڈیوٹی ہے ڈیوٹی نہیں کرو گے بغیر چھٹی کے جاؤ گے تو پیچھے سے نوکری سے نکال دیے جاؤ گے بغیر چھٹی کے جاؤ گے تنخواہ کٹ جائے گی چارج شیٹ دے دی جائے گی وہ تو ڈیوٹی ہے مزہ تو ہے دخل کا آپ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے آپ اس ٹائم آٹھ بجے آپ سات بجے پہنچ گئے صحیح سات بجے نمازی یہ نمازی نمازی جینڈ اب نے اس میں ٹائم کا نام رکھو بے نمبازی جائیں کیونکہ نماز کا ٹائم تو نہیں رہا نا نماز ہوتی ہے سورج سے کلو آفتاب سے پہلے زوال کے بعد پھر اصل کی نماز اپنا وقت پھر غروب آفتاب کا شب کا تو یہ سارا سلسلہ چلتا ہے سورج سے صورت کا تو آگے کسی نہیں کر سکتے نا یہ بھی ایک فری جیسا توکھا ہے کیونکہ سارا کام توفے والا ہے نا یہ بھی توکھا ہے آج آٹھ بجے کو نو کاٹ دو اور بھائی آج کبھی نو ہوئے اگر اس طرح بجلی بچتی ہے تو ہم کہتے ہیں تم آج آج کے بجائے تم یہ نہ کر دو تاکہ بجلی ہو زیادہ بچے نہ بند اگر آج کو نو کرنے سے بجلی بچ سکتی ہے تو مہربانی کرو آج کو یہ نہ کر دو تاکہ اور بھی زیادہ بجلی بچ جائے گرمی کو سردی کاٹ دو سردی کو گرمی کاٹ دو ایسا نہیں چلتا یہ ایسے پہنچنے ہیں اور اپنے آپ کو توخا دینے والی بات ہے بس اور کیا جسے وہ بچے کھیلتے نا بعد وار تو کچھ بچے کھیل رہے تھے ایک چھوٹا معصروم بچہ اچھا وہ کھیل یہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو پکڑنا پکڑنا یعنی اور سب بھاگ جاتے ہیں نا تو ایک کو کہتے تم دیوار کے کلو کر کے پڑ جاؤ باقی سب بھاگ جاتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں ہمیں ٹوٹو تو وہ بچوں کے ایک کھیل ہوتا ہے تو جب اس کی باری آئی چھوٹا بچہ معاشر تھا وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا ان سب سے کہتا ہے اپنی آنکھیں بند کرتا مجھے ڈھونڈو اپنی آنکھیں بند کر ڈھونڈو اور ایک دم پکڑ لیتے کہو تم اتنی جلدی پکڑنے کے چلتے ہی تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا نظر آ رہے اور نہیں صفا وہ بچہ خود معاشر ہے کر مجھے ڈھونڈو تو یہ تو خیر معصوم بھی نہیں یہ تو پارٹی ہیں بڑے پردے لڑکے کے اور یہ امت کو جو ہے نا وہ اندھا کر رہے ہیں لوگوں کو اندا کر رہے ہیں گھنٹا آگے پیچھے کر دیا تو گھنٹا آگے پیچھے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بعد پھر میرے ریزائن سے نکلتی میں کیا رکھتا ہوں نمازی ہاں نمازی نمازی قائم تو یہ ایک نمازی قائم ہے ہمارا کہ جب انسان دور وضو کرے وضو کرنے کے بعد دو نفر اللہ کی بارگاہ میں پڑنے نرد کر رہا تھا جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اس پر پوری مداحمت کرتے تھے الحمد للہ جو ہی وضو فرمایا وضو فرمانے کے بعد دو رکاج نفل صحیح الوضو پائی دیے ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ اکثر وضو گھر میں کیا کرتے تھے تو چارج کے وقت حضرت اس لے جایا کرتے تھے مسجد میں تو میں وہ اب سوچتا اگر گھر میں وضو کرتے ہی فوراً تخت میں بیٹھ جاتے ہیں یہاں بھی نفل پڑتے ہیں پھر مسجد میں جا کر کے بھی نفل پڑتے ہیں تو پتہ نہیں گھر میں کون سے نفل پڑتے ہیں مسجد میں کیونکہ چانچ کا تو حکم ہے کہ مسجد میں پڑو بہت عرصے کے بعد پھر ذہن میں آیا کہ یہ وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہو گے کہ وضو کرتے ہی فورت دور کا کہاں نفل صحیحت الوضو پڑھنے کرو اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں مسجد تک پہنچ سکتے ہو تو نہیں پہنچ سکتے وضو کیا جہاں جگہ دیں اگر جگہ صحیح ہو تو اسی جگہ پر مسلح دکھایا رمال بچھایا دو رکعت مال نفل صحیح الوضو پڑھ گے پھر مسجد میں آنے کے دورکات نفل طیت المسجد یہ الگ ہے وہ سہیت المسجد ہے یہ صحیح الوضو ہے اگر مسجد میں ہی وضو کیا تو مسجد میں ہی پڑھ لو پہلے دو نفل پڑھ لو میں جارج کیا کہ اللہ جو قرب ہوتا ہے جوابل سے حدیث میں فرمایا گیا لائے آبی حقہ تکرب الب لائے آبی یا تک کرب الازل حق کا احبت میرا بندہ نزلی عبادتیں کرتے کرتے کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے جہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں وہ میرا محبوب بن جاتا حتى کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں آپ کسی مزدور کو مزدوری پر لگائے نا اور اس نے کہیں کہ جناب صبح آٹھ بجے آپ نے آنا ہے چار بجے چھٹی کرنی ہے وہ ٹھیک آٹھ بجے آتا ہے ٹھیک چار بجے چھٹی کرتا ہے آپ اس کو اس کی دیہی دے دیتے دو سو ہے تین سو کے تو بج کر ایک دوسرا مزدور ہے وہ ساڑھے سات آ جاتا ہے پہلے آ کر کے تھوڑا کام سب کر لیتا ہے پانی شانی لگا دیتا ہے کوئی مسالہ وغیرہ ٹھیک کر دیتا ہے چار بجے چھٹی ہوتی ہے سارے چلے جائیں وہ ویسا ہے آدھا گھنٹہ اور کام کرتا ہے ویسا خیر نہیں میرے ہاتھ کا کام ہے کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ لیٹ چلے جاؤں گا آپ کی ایمان سے بتاؤ مالک کے دل میں سب سے زیادہ قدر اس مزدور کی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ جو اس نے آدھا گھنٹہ زیادہ کام کیا ہے نا یہ نفل ہے <laughs> یہ نفل ہے یہ نفل ہے آٹھ سے چار تک وہ ڈی ہے وہ فرض ہے وہ ضروری ہے وی کرو گے تو مار پڑے گی لیکن یہ نظر ہے اس نظر سے اللہ کے بندہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے ایک اس وجہ سے وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں یہ عبادت کر کے تھس نہیں گیا بلکہ میں اسی طرح عبادت پر مستعد ہوں اور میں تیری عبادت اور بھی کر رہا ہوں اور دوسرا وہ اپنا شوق اور اپنی محبت ظاہر کرتا ہے اللہ میں اس سے بھاگتا نہیں کہ بس فرض ہوئے اور سنتیں پڑی کہ نہ پڑی دعا کی یا نہیں کی کشبی ہارڈ پڑی یا نہیں دروازے کے قریب ہی نماز پڑی ہمارے پاس احباب ہے نا خصوصی سے جمعے کے دن بونڈریوں کی بڑی بڑی زمین جیتنی ہوگی بڑی ہمارے بونڈریوں کا حال بھی یہ صحیح ہے بےچارے پھنسی رہتے پھر بھی قوم کے مولیا میں کی سمجھ لی مولس سے کہہ دی کہ مولوی سے بس پاس آتے بڑے اگر کس طرح سے مولوی کا کام دکھتا بھائی بڑا کام ہے مولویوں کا بہت کام ہے اگر یہ سب دیکھ اب پہلے دیکھو صرف یہ ہوتا تھا کہ بھائی سفید سیدھی کر لو آپ اور بھی دقت بھائی سفید سیدھی کر لو سے اوپر کر لو اور موبائل کر لو یہ ڈٹی بھائی کھانے لگی ہے کہ نہیں لگی نہیں آتے ہیں ساتھ بھائی موبائل بھی بند کر لو کیونکہ وہ بھی دردن شروع ہو جاتا ہے یہ اور مصیبت بند کے اور جمعے کے دن جتنی زیادہ سب ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے کے مولوں میں کوئی نہیں ہوتی ہر ایک میٹ میں کوئی عید کی چھٹی ہوتی ہے عید کی مولوں کو کہا جاتا ہے تم نے عید کے دن شیر ماضی بنائی ہماری عید کے دن ہماری جبل چھٹی ہے چھ بدل سب کی چھٹی ہماری نہیں سب اچھا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئے یہ کام ہی ایسا ہے مرتب عشق کے دستور نرالے یہ تو محبت مند بات ہے میری مرتب عشق کے دستور نرالے ہیں اسی کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا یہاں جو سبق یاد کرتا اس کو چھٹی نہیں ملتی یہاں تک سے روزہ لا کے اب لگاؤ بھائی دس دن دے دو لگا کے پر دس دن ہوگا گئے ہاں بھائی جاتے کے جگہ چلا پورا ہی کر لو چل ہو گیا اب تین چلنے دے دو تین ہو گئے اب بھائی سال میں چلا اور اس طرح پوری اب ملکوں کے لیے نکلو باہر چلو اچھا ہے الحمد للہ کی خدمت میں آ گیا بھائی یہ تسبیحات پڑھو ٹھیک ہے بھی اب بھائی شاید یہ بھی شروع کر دو ٹھیک ہے حلت اب بھائی یہ بھی کر لو اب گھر کے ماحول کو بھی بدلو بس سب عشق کے دستور نرالے ہیں کسی کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اور پھر وہ جو, جو شہید محب ہوتے ہیں محبت کرنے والے وہ پھر چھٹی مانگتی بھی گئی وہ مل گئے تھے بس آ گئے یہاں گردن چکا دی اب یہ گردن کر سکتی ہے مگر یہاں سے حق نہیں سکتی اللہ کے دربار میں پہنچ گئے اللہ نے پہنچا دیا بس اب تو یہاں موت تک ہم نے یہی رہنا ہے ہم نے کہیں ادھر ادھر جانا نہیں ادھر ادھر دیکھنے نہیں یا گی وہ کب گی ایک کو پکڑو کو زبود پکڑو بس سب کو حاصل ہو جائے گا ادھر ادھر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر روز دیا ٹیسٹ کرو گے نا آج ایک ہوٹل سے کھانا کھایا کمزدار نہیں دوسرے سے کھایا اس کا مزھدار نہیں کسی میں مرچے تیز ہیں کسی میں نموٹی نہیں ہے تو پھر وہ آدمی کبھی بھی اس کو صحت نہیں ہوتی بڑبڑ رہے گی ہاں ایک ہی جگہ سے خادار مل جائے کچھ بھی مل جائے لیکن ہو ایک جگہ ایک ہی جگہ پر صرف اس کو بہت کچھ نصیب ہوتا ہے بڑے فائدے ملتے ہیں بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے, کچھ ملتا ہے، میں کیا حرض کروں یہ دوسرا موضوع ہے یدگیر محکم گیر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بہت کچھ نصیب فرماتے ہیں مشرقی کے یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے میں آج کر رہا تھا میرے بھائی اور کہ جو نفلی عبادت ہے نا اس عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے نفلی عبادات میں دروج شریفی ہے ذکر از کار کی نسلیں ہے یہ سب نفلی عبادتیں ہیں ہم ان کو فرض واجب سنت سے موقع نہیں کہتے لیکن بھائی جس طرح دنیا کے گزارنے کے اور طریقے ہیں نا اسی طرح یہ بھی ہے اب اگر کوئی بندہ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ڈاکٹر مجھے فلاں فلاں بیماری ہے وہ کہتے ہیں تو تم لگاؤ نا یہ جو بوتل لگاتے ہیں گلوکوز کی ایک بوتل لگاؤ اور یہ چار انجیکشن لگاؤ اور یہ کہ فول کھاؤ اگر وہ اقل مند ہوگا سمجھدار ہوگا نا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں ان شاء طرح کرتا ہوں جس طرح آپ کہتے ہیں اور اگر کوئی بے بیوقوف ہوگا تو کہے گا ڈاکٹر یہ کیا باتیں کرتے ہو یہاں یہ بھی لگاؤ یہ بھی لگاؤ ان کی کیا ضرورت ہے چھوڑو ان کو بس ایک بڑا سارا ٹیچا ہے جب پھوک تو زبردست قسم کا بس میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا اکٹھی گولیوں کا پھکا مار کر پوری بوتل ہلا کر دیں گا کچھی پی لے ابھی بھی چیزیں پی لیے تو کچھی پی لے نا اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا تو جن کے پاس ہم آتے ہیں وہ جو ہماری تربیت فرماتے ہیں ہمیں یہ جو بتاتے ہیں نا یہ ساری یہ نسلی عبادت یہ اصل میں انسان کو فرضی عبادات صحیح طور پر ادا کرنے کا ہمیں موقع فراہم کرتی ہے یاد رکھنا نقلی عبادت ہوگی تو فرض عبادت صحیح ہوگی اگر نفلی عبادت نہیں فرضی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی اس لیے یاد رکیو شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا وہ ہمیشہ نسلوں پر نفلوں پر وہ زد کرتا ہے چوٹ مارتا ہے نفلوں پر فرضوں پر کبھی شیطان آ کے شہر میں یہ نہیں ڈالے گا تھوڑا نماز کو کوئی ضرورت نہیں بات کی فرض ہو بنا بنا وہ پہلے آپ سے یہ کہے گا تو نے نفل شروع کر دیے پھر فراغ پڑھتے ہو پھر کاشت پڑھتے ہو پھر فیو جوال پڑھتے ہو پھر اصل سے پہلے کی چار جلتے پڑھتے ہو مغرب بحبت عبا ابیر پڑھتے ہو پھر آ نفل برائے فاطمہ ایمان پڑھتے ہو برائے حفاظتی ایمان پڑھتے ہو یہ نفل اور تھوڑا نفل کبھی پڑھو کبھی نہ پڑھو ضروری تو نہیں کہ روز پڑھو نا ایک دن نفل رہ گئے پھر اس کے بعد تھوڑا سا راستہ پھر اور نفل رہتے گئے چلو یار اشرار کے وقت بڑی سخت نیند آئی ہوتی ہے چلو سو جاؤ اور اثر کے وقت اثر کے وقت چار شاہ کا موڈ ہوتا ہے یار چلو جائیں گے اب دیکھو شروع ہو گئے جب گئے نا پھر اس کے پر آ جاتا ہے یہ سنتے غیر موقع اتنا پڑے چھوڑو رہ گی پھر سنتے اور سننے دیے نا فرض تو نہیں ہے پائی لیے تو پائی لیے نہ پڑے تو نہیں صحیح چلو گھر میں پال لو گھر میں کبھی پڑھے کبھی نہ پڑے گھر کا ماحول ہمارا وہ ماحول تو نہیں دے گی جس طرح حکم دیا جائے کہ گھر میں پڑھو ہمارا ماحول تو وہ نہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ہر چیز ہے کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا دوستوں کے حضرت بنائی ہے چلے جاتے اچھا جی یہ ہے کہ یہ بیڈ روم ہے یہ سینٹنگ روم ہے یہ ٹی وی لانچ ہے یہ فلاں ہے چمکا ہیں بڑے سارے جناب ہم فلاس کرتے پوچھ رہتے ہیں بھائی یہ بہت سا روم ہے یہ کروڑ روم کے لیے ہے روم دماغ والا کمرہ بھی کوئی ہے نہیں جی وہ دادی نے بنایا تھا ہم نے توڑ دیا بس کے بعد دادی جو وقت کا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا گھروں میں تو پلے روم نہیں ہے جی ہر روم ہے نماز کا روم نہیں ہے یہ ہمارے لیے لمحہ استقبی ہے جس اللہ نے سب کچھ دیا سب کو خوش بیڈ روم کیوں ہے وہ مہمانوں کے لیے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی ریڈ روم, روم کیوں ہے ٹی وی راؤز کیوں ہے یہ فلاں روم کس کی. لیے ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نا مہمان آ جائے ان کے لیے کمرہ ٹی وی دیکھنے کے لیے کمرہ کچن اچھا ہو بات اچھے ہو سب کچھ ہو لیکن اس میں کچھ اللہ کے من جا جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کے سامنے سر چکانے کے لیے بھی کچھ جگہ ہے کوئی نہیں پہلے دیہات میں شہروں میں جو نمازی لوگ ہوتے تھے نا وہ تخت وغیرہ بنا کر کے رکھ دیتے تھے جس پر ہمارے گھریں لماز پڑتی تھی وہ ایک ہی جگہ ہوتی تھی اہتمام بھی ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے تخت پر نہ بیٹھیں پلنگ پر بیٹھ جائیں سوفے پر بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں اس تخت پر مائے بہنیں چھوٹے بچوں کو نہ بٹھاتی تھی نہ لکاتی تھی نہ چلنے دیتی تھی کہ اس پر امن نبھڑتی ہے جہاں نماز دکھی ہوتی تھی وہ تخت پاک رہتا تھا اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی تخت بھی نہیں جانماز نمازیں تک نہیں ہوتی اگر ہے بھی تو جہاں مرضی ہے بٹھا لی بس دوڑ کا سنگ فٹ فٹ پڑھ لیے تو اس سے بہتر یہ ہے بھائی کہ آدمی پھر مسجد میں آ کر کے پڑھ گئے تو پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ چھوڑو اس کنڈو کو بھی چھوڑ دو چنتی بھی نہیں اب آ جاتا ہے فرضوں پر ٹھیک ہے پڑھ لو فرض لیکن جیسے دنیا کے کام بھی تو کرنے ہیں نا دنیا کے کام کتنے ضروری ہے میٹنگ میں جانا ہے فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے مہمان آج ان کے ساتھ میں شروع ہو گئی اچھا چل ایسا کرو دو نمازیں کٹھی پڑھ لیں گے آج کوئی بات نہیں گور اثر کی ملا لیں گے مغرب وشال کی کٹھی وار ٹال لیں گے پڑھ کے تو ہیں ہی نا اب دیکھو نمازوں تک پہنچ گیا پھر کے بعد یا سارا دن بہت میں بزی ہوتا ہوں کاروبار بہت پھیل گیا ہے بڑی اللہ کی رحمت ہے اے کو ختم ختم کرا دو مسجد میں وہ مسجد میں ختم کرا دو دیکھ پکا کے بھیج بھی بھی دیں گے اور دوسرا نمازیں نمازیں میں رات کو بھی اب کلسی پڑھ لیتا ہوں جن کو فارغ ہو نہیں ہوتا رات میں جاؤں تو کلسی میں پڑھ لیتا ہوں اب دیکھو وقت سے نماز سے ہٹا کر کے کلسی پڑھ لے گیا پھر کرتے کرتے رات کو نماز بس بھی آ جا تو میں بڑا بیزی تھا سفر سے واپس آیا تھکا ہوا تھا بس پتہ بیٹھا پتہ ہی نہیں چلا کل تو دماغی ساری ریڈنگ آج میں پھر پڑوں گا انشاءاللہ بس کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے دماغ ختم ہو گئی تلاوت ختم ہو گئی سب کچھ تو شیطان کبھی بھی پہلے نفلوں پر حملہ نہیں کرے گا پہلے وہ, آ... وہ فرضوں پر حملہ نہیں کرے گا آپ سے دخل چھڑوائے گا اس لیے دخل کبھی نہ چھوڑنا یاد ہے جتنی بھی ہمت ہو سکے دواف ان کا اہتمام ضرور کرنا یہ مجالے سے ذکر یہ ہی نام اس پر بھی بزرگان دین اس لیے زیادہ توجہ دیتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آئندہ دوسرے جو اعمال ہیں نا وہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں ہمارے سلسلے کے بزرگ ہمارے بڑے شہ الحدیث حضرت مالا محمد ذکری عدم اللہ امرک آخر وقت میں حضرت نے کئی اخار اس لیے فرمائے کہ خانقاہ کو اس طرح زندہ کیا جائے لوگوں کا اجتماع ہو اکٹھے ہو ذکر حت کی محفل ہو نواز پڑے گئے انفرادی اجتماعی ان پر محنت کی جائے چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمتہ اللہ تعالی علیہ مختلف جگہ پر آپ نے ایک خانقائی نظام قائم کرنے کے لیے آپ نے مستقل دورے فرمائے مہینے مہینے کا حضرت اعتقاد فرمایا کرتے تھے اور پھر انہی جگہوں میں مجالس ذکر ہوتی ہیں فضائل اعمال میں فضا ذکر میں آپ پڑھے اس نے فرمایا ذکر بلزہار کا فرمایا روا یقال کا علم کا مجنون حدیث میں فرمائے اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہ مجلو دیوانے بہے پاگل کہیں دیوانہ کہے اور ایسا ہم عزیث رحم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بات حاصل ہوتی ہے جب ذکر بل ظاہر کیا جائے آہستہ نہیں ہوتی اب دیکھو آپ ماشاءاللہ ذاکر شاکر ہیں اگر آپ دل میں ذکر کر رہے ہیں ہمیں کیا بتائیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کو کون مجرو کہے گا لیکن اگر آپ ذکر سے ظاہر کریں گے تو کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا کس طرح کی باتیں کرے گا اور میں اس پر کرتا ہوں کہ مجرون کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی کام یاد ہو یا نہ ہو ذکر میں چھوٹے بس کھانا یاد ہے یا نہیں ذکر نہیں بھولا دنیا کو کوئی کام یاد ہو یا نہ ہو ذکر نہ بھولے یہ ہمیشہ یاد رہے اسے کیسے ہیں مزدور دیکھو نا کسی کی بچی پڑھ رہی ہو میڈیکل میں پڑھ رہی ہے ایس ایس ٹی ہے بی ایس ٹی کر رہی ہے یاد جو بھی ہے آپ کا وہ میڈیکل کا جو ہوتا ہے اب اماں اور تو کہتی ہے تو بیٹی بس کرو آؤ روٹی کھا لو تو کہتی نہیں اماں میں ابھی روٹی نہیں کھاتی ابھی میرے تھوڑا سا کام ہے یہ کر لوں اور بھائی میں کر لو نہیں میں نے پریکٹیکل کرنا ہے وہ اما اس کی رشتے سے کیا کہتی ہے زمان جلی ٹھیک ہے نا میری پاس لیبر نہیں چلے گی لے چلی ہو میرے پاس اسی طرح نہیں دیتی یار اس اور کام ہی کوئی نہیں جو ڈے نہ ہو رہے وہ اس کے چائے نہ اس کے آگے پاس تو مجھے ساری نہیں آتی باہر آ گئے تو آپ سمجھ گئے نا اسی کی بات میری سمجھ یہ جی کہ نہیں لیکن وہ اس طرح اس, اس نسا کے پیچھے ایسے لگ گئے نہ رات کو سونے کا ہوش نہ کپڑنے کپڑے بدلنے کا ہوش نہ کھانے پینے کا ہوش کبھی پولیسٹیکل کبھی کتابیں کبھی یہ کبھی لو, یہ لادو, وہ لادو, یہ لا دو وہ لا دو یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے آرام نہیں تو ماں بھی کہتی ہے باپ بھی کہتا ہے بس اس میرے بیٹے کو بھی ہر وقت جنور چلا ہوا ہے جنور چلا ہوا ہے بس کہتا یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو کچھ دعا کرے کچھ دنیا کا کام بھی کرے کچھ کھائے پیے بھی صحت اس کی خراب ہو رہی ہے تو بھائی جب دنیا کے لیے بندہ مجنون بن سکتا ہے تو وکرلا کے لیے نہیں بن سکتا وکرلا ایسا ہونا چاہیے اس کو کھانے پینے کا ہوش نہ ہو اس کو کپڑے پہننے کا ہوش نہ ہو اللہ کا نام ہو ایک اللہ کا نام ہو اور ایک اس کی زبان ہو دل بھی ہو زبان بھی ہو دونوں مل جائے اور پھر اللہ کا نام ہو تو پھر اس کو کتنی قوت نصیب ہو جائے اللہ کا نام دل اور زبان ایک ہو جائے <coughs> اور ایک لبند ہو ایک لبند سارا شہر اس سے ڈرتا ہے میں طاقت پرند کرتا ہوں ایک لبند ہو سارا شہر اس سے ڈرتا ہے وہ لبنا ہاتھ میں پتھر اٹھا لے نا ایک پتھر ادھر سے گاڑی آئی نا ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہوں گنجاتا ہے ادھر سے موٹر سائیکل والا آ جائے وہ ایسے کرتے ہیں موٹر پیدل بناتا ہے پیدل کوئی دیکھتے ہیں کہ لیونا آ رہا ہے تو دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں ایک لیونا پورے شہر کو پیچھے لگا لیتا ہے اگر ہم اسی طرح اللہ کے نام پہ لیون ہو جائیں نا اللہ کا نام ہماری رگو پہ میں شرائط کر جائے تو پھر لیکن وہ سب ہوگا بھائی جب ہم ذکر اللہ میں لے ونے ہو جائیں تو مزدور اور اللہ کے ذکر میں ایسے ہو جاتی سے لوگ ہیں کہ یہ جیوانے تو یہ چیز ذکر بلجہار میں حاصل ہو سکتی ہے ایسی بھی حاصل ہو سکتی ہے بارہ میں نے آپ کا مطلب زیادہ دے لیا کچھ میں اور عرض کرنا چاہتا تھا لیکن دوسری باتیں جو ذہن میں آتی گئی حضرت کی دعا کی برکت سے اور توجہ کی برکت سے میں نے کچھ عرض کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ میں نے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل پر بھی نوافل کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے خلاصہ لبل وباب یہ ہے کہ ذکر اللہ کو نہ چھوڑو درود پاک کی محفل کو نہ چھوڑو اور نوافل کو نہ چھوڑو یہ یاد رکھے یہ خلاصہ میں نے عرض کیا نوافل کو نہ چھوڑو یہ اندر کی زندگی بنے گی اندر کی زندگی ان ذکر اللہ سے روحانی انقراد ان آئے گا تو یہ چند معروفات تھیں جو میں نے بے ربط کی آپ کے سامنے رکھ کر دی اللہ تبارک تعالی میرا کچھ جملہ قبول فرما لے اللہ تعالی ہماری بخش کا سامان فرما دے تو آخر داوانہ الحمد للہ ضرور اللہ قبول <تصفح> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم camera' attack اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمагоn halo ownership camera' اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ولا تنتجينا بها من جميع والله والآفات وتغذيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلعنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ان على كل شيء قدير یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول و منظور فرما یا اللہ مجمو الحدار کی جو کی باتیں ہوئی ہیں ان کو قبول فرما یا اللہ العالمین حق بات ہے جس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما کوئی غلطی ہو گئی یا اللہ پھر رحمت سے معاف فرما یا اللہ العالمین حضرت ڈاکٹر صاحب کی عمر میں علم میں مزید برکتیں آداب فرما اس قص فیض کو تا قیام قیامت جاری ساری فرما یا اللہ پوری امت کو اس سے محمد قید فرما یا اللہ یہ دوست احباب چھوٹے بڑے قریب بھائی سے جو تشریف لائے اور تیرے گھر میں تیرے مہمان ہیں یا اللہ ان کے ہر ہر امن کو اخلاص کے ساتھ قبول و منظور فرما صبح سے شام تک شام سے صبح تک پورے کا پورا وقت صحیح آداب کے ساتھ اصولوں کے ساتھ لگانے کی اور پھر اللہ اس کو اپنی دربار میں قبولیت کی دعائیں کرنے کی بھی توحقیقت آ فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلیں سب کی آسان کروا ہمیں یا اللہ اپنے ذکر نصیب فرما اپنے بی فکر نصیب فرما حضور سربرے کونے صلی اللہ تعلّم سے سچی محبت نصیب فرما آپ صلی اللہ تعلّم پر زیادہ سے زیادہ درواز پڑھنے کی توفیق آ فرما اور اسی طرح یا الہ العالمین ہمارے گھروں کے حالات کو بھی درست فرما <تصفيق> یا اللہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے گھر والوں ہماری بیوی ہمارے بچوں کی زندگیوں میں یا اللہ ایک دینی روحانی اخلاقی نورانی انقلاب پیدا فرما تو یا لوگ کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق توقی فرما یا اللہ جس طرح ہم اپنے ظاہری ڈھانچے کو درست رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی باطل کی زندگی کو درست بنانے کی بھی توفیق توقیقت فرما ذکر اللہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق اتا فرما ایسی مجالت خیر و مرکز میں زیادہ سے زیادہ حاضری کی توقی تعفرا بزرگ جو احتیاط فرمائے اس پر ہم سب کو عمل کی توقی کا فرما یار ہمرواہ ویر ہمارے وطن عزیز کو داخلی لکھا نقصتوں سے محسوس فرما یا دین کا شریعت کا بہت بالا فرما دشمنا دین اسلام کا مخ کالا فرما یا اللہ جس مقصد کے لیے ملک بنائے گئے اس ملک کے اندر اسی مقصد کو اسی نظام مصطفی کو قرآد و سنت کے قانون کو یا اللہ رحمت سے جاری ساری فرما اور اس کی برکات ہمیں اپنی آنکھوں دیکھنی نصیب فرما یا ارحم ارحمین جتنے روحانی جسمانی بادمی تہلیمی ماں نے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما جو اہل ایمان مرد اور بے دنیا سے جا چکے ان کو جنت نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر فرما یا الہ العالمی جنہوں نے کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو آرز و موضوع قبول و منظور بھرنا والحمد عزت عماء السلام رحم سلیم الحمد للہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی بہت اچھا پہلے سن ستاون میں